ینا کتاب ہوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یہ آیات بالکل کلیئر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فزیکلی ہے جتنا آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیات درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے عملی تواتر ہے اس قرآن کی اتھینٹسٹی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے ہم نے قرآن پاپ کے سامنے نازل ہوتے تو نہیں دیکھا لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نقل کیا پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشیع کا کوئی افطلاف ہی نہیں اس کے اوپر نہ کسی اور مطلب فکر یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں یہ مولویوں کی منہ شگافیاں ایسی بات نہیں ہے یہ سیم قرآن پاپ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے تلحا یا کا یہ شام کا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے یہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے ایک زبر کا بھی فرق نہیں ایران نے بھی اسی کے کاپی رائٹ دیے میں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے ادھر ذاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بہت محبت نہیں کرتے ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے یہ قرآن کو نہیں مانتے تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زور اور اثر کو مغرب اور اشار کو وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیجیے تو یہ بالکل نان سینس غیر مقلدانہ اپروچ ہے سلف کا منحج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام علی مردوان کے منج کے ساتھ سمجھتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض کیا تھا تو یہ ایکسیپشن موجود ہے قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جو جنرل بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے جنرل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو مطلب عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ جنرل لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے قطر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی وہ اس آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ آیت امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نازل نہیں ہوئی ہے یہ امام کائنات سید الب والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا سعید مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی ہو سکتا ہے امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح صنعت کے ساتھ حدیث نہ پہنچی ہو اس لیے ان کو اسادی غلطی لگی ہو اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی کال قرآن سنت اجما اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف اس کو چھوڑ دو تو امام خود بری ہے اس معاملے میں لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں تھے امام الفا رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں فطاؤ عالمگیری میں بھی موجود ہے الموتا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم پچاس احادیث اس پر گواہ ہے کہ مدینہ حرم ہے خود احمد بریلوی صاحب نے بھی تاوا رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہے کہ مدینہ حرم ہے لہذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینے کو حرم مانتا ہوں آج الحمدللہ ہمارے بریلوی جو بندی اہل حدیث تمام بھائی شیعہ تمام لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں تو جس طریقے سے امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح صنعت سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینے کو حرم ماننے سے انکار کیا جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام منیفا رحمت اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسپٹ کریں بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ زہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا زوال کو بھی سمجھ لیں زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے بعد غروب ہوتا ہے تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو زمین اب وہ سائنٹفک ہم ریسرچ کے پیشے نہیں پڑھتے ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اسی میں کہہ رہا ہوں ریلیٹو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے صبح تو ہونا اور شام کو غروب ہونا تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یا تیرہ یا چودہ گھنٹے ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا تو زہر کا وقت شروع ہو جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق حدیث موجود ہے کہ تین اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ایک جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہو سورج اس کے فوراً بعد نماز زور کا وقت شروع ہوگا جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہوگی یا سورج کلو ہو رہا ہوگا یا سورج ایگزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا ان تو تین اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے ہمیں منع کر دیا کیا صرف ایک ایکسپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے جس نے ترو فجر سے پہلے ایک رکت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے ایک رکت اثر کی پا لی تو اس نے اثر کی نماز پڑھ لی لیکن یہ مجبوری کی حالت میں اس کو روٹین نہیں بنانا ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج درد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر چار ٹونگے مارتا ہے اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور فارغ ہو جاتا ہے یہ منافق کی نماز ہے نماز اثر کو ڈیلے کرنا اور نماز اثر سلات البسطی ہے سب سے زیادہ تاکید کی گئی بخاری اور مسلم کے متفعل حدیث ہے کہ کسی کی نماز اثر کا چھوٹ جانا اسی طرح جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے سلات الصر تو زہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع جیسے سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا پھر اثر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا کھڑی ہوئی چیز کا یا انسان ہو یا بال پیٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گارڈ لیا جائے اس کا تھا اپنے سایا کے برابر پلس تھا اصلی یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے اس پر اجماع ہے ضعیف آبیز بھی ملتی ہے لیکن اس پر اجماع ہے ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر سایہ اصلی کیا ہوتا ہے سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طروع آفتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے کم سے کم سایہ وہ گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہی ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی لہذا یہ جو اثر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا ایک مثل سایہ ہو جائے تو وہ اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو ایک مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے سایہ اصلی کے بعد ایک مثل لہذا ہمارا یہ جیلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا یہ غلط ہے اصر کی نماز والا آج یہاں پچیس فروری دو को بارہ کو اصل کا وقت میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے تین بج کے گیارہ منٹ تو وہ انہوں نے ایک مثل کے اوپر بنا دیا आज असर سایہ اصلی جمع کرنا ہے آج اصل کا وقت شروع ہوا ہے دراصل تین بج کر تیس منٹ تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی کم از کم کوئی اسلام آباد میں نقشہ ٹھیک ہے ادھر میں نے چیک کر لی ہے تین تیس پہ آج اثر داخل ہو رہی ہے اور جیل اور اسلام آباد کا تین منٹ کا فرق ہے تین منٹ مائنس کر دیں تو تین تیس آ جائے گا ادھر نشہ ٹھیک بنا ہوا ہے سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے تو سایہ اصلی پلس ایک مثل تو یہ اثر کا وقت پھر اثر کا افضل وقت دو مثل تک رہتا ہے اس کے اندر اندر پڑھ لی جائے اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافقی نماز ہوگی مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کی وہ میں کنٹینیو کر رہا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا یعنی غروب آفتاب کے بعد مغرب کے اندر ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو ڈھائی تین بجے جا کے غائب ہوتی ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا اور ایشا کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار کو عموماً ڈلے کر کے پڑھا کرتے تھے, تھے تھوڑی دیر کر کے باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے اور پھر اسی حدیث میں بخار مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریخی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے البتہ جامعہ تنمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے لیکن امام تن وزیر احمد اللہ علیہ نے اس پہ صنف کا منج بھی لکھ دیا کہ امام شافی اور امام احمد حمبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کازب کے وقت نہ پڑھ لی جائے دو صبح ہوتی ہیں نیک صبح صادق ہوتی ہے ایک صبح کازب یعنی ختم سحری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم ساری ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تو اس سے مراد وہ روشنی پھیل رہے لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا نا رضی ربی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافی ڈلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے بہرحال طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے تاریخی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی جو بندیا لدیز تمام بھائی اول وقت میں ہی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام دنوں میں جو بےچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز پڑھی کرتے تھے تو خود دوگلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہ ان کو تان کرتے نہ ان کو تان کرتے کوئی لیٹ ہے بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تلوح افتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے اچھا صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور اصر کا وقت سورج درد ہونے تک رہتا ہے یہ دو باتیں ہیں اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آف کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نسخ کر لیں وہ آدھی رات تو یہ بھی سلب کے منت کے خلاف ہے اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے لیکن مصنف ابن ربی شہبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات پتا چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے کیونکہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اشا پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہو گئی اب اگر کوئی کہہ رہے جی مسلم میں تو آدھی رہتا ہے تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے اور بھاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آف سے پہلے ایک رکعت بھی پا اس نے زرد پڑھ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے, پہلے پہلے پڑھ لیا جائے باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی تو ادھر بھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے یہ مسئلہ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے ہنفی تو اس پہ عامل ہے وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ لیکن جو صنفی ہی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکہ لگا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بےچارے سمجھ رہے ہیں اچھا عصر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے کوئی اختلاف نہیں ہے فجر میں زہر میں مغرب میں عشاء میں اصل مسئلہ آیا اثر کی نماز کے اوپر کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے اثر کی نماز رات الگستا تھی یہ سب سے اہم نماز تھی اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری سلاث الگ اثر کی نماز رضو اہداب کے دوران ضائع کروا دی اتنی امپورٹنٹ نماز ہے تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا امبیکوٹی ڈال دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی دو مثل سائے کے بعد اثر پڑنی ہے حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں صحیح بخاری سے لے کے اپنے ماجا تک اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں اثر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا حتیہ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصر کی نماز پڑھاتے ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذمہ کرتے اونٹ کو ذمہ کرنے کے بعد اس کے دانت حصے کرتے اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا اب مجھے بتائیں یہ اصر کا وقت کون سا بنتا ہے اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے پانچ چھ کسائی جڑ جاتے ہو یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو اب یہ, یہ لکھا ہے غلام رسول سیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی جب یہ دی تو پریشان ہو گئے انہوں نے تو اپنے مسئلے کی حفاظت کرنی تھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے استاد ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گوں کافی معاملے میں اللہ کبارک و تعالیٰ نے ان پر حاک واضح ہے کیا. تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کیوں جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے حالانکہ جو بیچارہ بتا رہا ہے یہ بات جو صحابی اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ زبا ہوتا تھا اونٹ کے دس حصے ہوتے تھے ان کو پکایا جاتا تھا پکا کے کھا بھی لیتے تھے مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا تو کم از کم بھائی دو گھنٹے تو اس میں چاہیے دو سے ڈھائی گھنٹے فص ال ذکر ان کن تم لاتا اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں جیسے جیلوجی کی فیلڈ کے لوگ پرانے پاہ میں آیات پورے پاکستان بتائے گا امبرول کی پی... کے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے ایک بتائے گا باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گی ایک باٹنی والا بتائے گا اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ زبا کرتا ہے اس کو کہیں بھائی ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں مولوی نہیں بتائے گا مولوی اس میں آلو ذکر ہے نہیں ہے مولوی تو شاید مرغی بھی نہ جمع کر سکتا ہو وہ ہمیں کیسے بتائے گا ہاں جو کساب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ جبہ کرنے میں دس حصے برانے میں دسے جناب مصر کتنا مسئلہ ہوگا دس حصے بنانا عید yeah. کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے تول تول کے لگ کرنا اتنا بڑا اونٹ اس کی کھاد اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کوئی جو بنتا یہ کہہ جی کھاد میری پکا لیتے تھے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو بالکل بات ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اثر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اوقات میں سو جائے یا نماز بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے یہی نماز کا کفارہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی مطف حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران غزوہ بک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا لیٹ نائٹ ہو گئی تھی کہ یا تو ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اسی طرف تھا لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا رام کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں فجر کے بعد ہمیں اٹھا دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے لیے جو اس کی حمایت میں نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ریکارڈ کرتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے اور سعید بلال کی ڈیوٹی لگا دی اللہ کا کرنا ہوا سید بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی انہوں نے پڑھا للہ ان راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ نماز فجر کا وقت جو فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی وقت ہے نماز ادا کرنے کا سعیدنا بلال نے اظام بھی اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز سورج نکلا ہوا چاش کے وقت میں نماز فجر ادا کی گئی تو اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ کبھی ایسا مانگ لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے روٹین نہیں وہ بھی سن لیں وہ فکی بھی لے لیں صحیح بخاری کتاب الابیر چیپٹر میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا گیا تھا طویل خواب اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا منظر یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بھاری بھرگم پتھر فرشتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں اس کا سر فلیٹ ہو جاتا ہے بولے آبد اللہ تکلیف کے ساتھ کیا تکلیف ہوگی پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے پھر برس سے پتھر مارتے ہیں اور مسلسل یہ عذاب جاری ہے صحیح بخاری میں یہ کسی عام بندے کا خواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی الہی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا اس کے علاوہ بھی اور مناظر دکھائے گئے اور اینڈ میں بتایا گیا کہ آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا یہ اس شخص کے بارے میں تھا جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور نماز کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا زیادہ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ میری نیت تو تھی رات کو ڈھائی بجے سو رہا ہے اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی تھی میری نیت تھی ایسا نہیں اہتمام کر کے جس کو فکر ہوگی فجر کے وقت اٹھنے کی وہ ضرور اہتمام کر کے رات کو سوئے گا ٹائم کے اوپر الارم لگائے گا اگر آج اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس نے فجر کی جماعت نہیں پڑی اس کو چوک میں کھڑا کر کے اس کی کمیز اتار کے جو ہے وہ پچاس کوڑے لگائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے تو دیکھ لیں لوگوں کی کتنا آنکھ کھولے گی اور اس کے برکس اگر لالچ دی جائے کہ جو فجر کی نماز تکبیر الا کے ساتھ پہلی صاحب میں پڑھے پانچ ہزار روپیہ فی نماز دیا جائے گا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دوسری صاحب والے کو تین ہزار تیسری والے کو ایک ہزار تو کیا حال ہے پہلی صاحب میں جگہ ملے گی کبھی نہیں ملے گی اور یہ فتوا گاڑا فتوا سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر ایشا اور فجر کی نماز بھاری ہے منافق پہ جس کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے لیے یہ نمازیں بھاری نہیں ہو کسم نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے نمازیں بھاری ہم <تصفح> یہاں میں جمن ایک آپ کو ایک نیو مسلم امیرکن اب نیو مسلم بھی نہیں رہا اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں اردو میں ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے سمعنا سمیرا تو امیرکن مسلمان تھا بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نواز تھی لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے دین میں کئی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑا گر رہی میں معاف کر دے گا جو مرضی کرو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ نیو مسلم تھا وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی تو میں نے تین گھڑیاں خریدی اندازہ کریں مثلا فجر کی نماز اگر پانچ بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا ایک گھڑی کے اوپر ساڑھے چار کا الارم اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا دوسری گھڑی کے اوپر اس نے چار چالیس کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا اس کو چار پچاس کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج سماج کے لیے افرائی تنہ ہوا بولا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا بولے آبد اللہ شرک خالی قبروں کے آگے معبوج سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظروں نیاز کرنا نہیں ہے یہ بھی شرک اثغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر اپنی نیند کو پرائرٹی دے فجر کی نماز کے اوپر تو کہتا پہلا لارم میں بند کر دیتا پھر کیا ہوتا دس منٹ بعد دوسرا الارم اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا تھوڑے قدم چلتا تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی وہ الارم بھی باندھا پھر آگے لیٹ جاتا پھر ہلکی سیاں تیسرا الارم جب بولتا چار پچاس والا اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے کہتا وہاں تک پہنچتا پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آگے چلو اندر واش بیسن پہ جا کے بزور کرو خجر کی نماز پاڑی لو اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال شعد ہو جاتے ہیں ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے یہ ہم ہاں مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں اور غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھے یوسف ایس پرو پروٹیسٹنڈ عیسائی تھا وہ تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں پوائنٹ سیون فور سیون خرید سکتا تھا اتنا امیر پادری امیرکا کے اندر مسلمان ہوا ایٹیز کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس ریزلٹ پہ, پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے تو میں اسلام کو بھول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی یہ ذرا مشکل کام ہے تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تو مسلمان تو ہو جاؤ نا حجاب بعد میں دیکھی جائے گی اس نے پتا کہ جواب دیا آگے سے اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کہنے لگی نہیں اس کا تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی پھر وہ کہتا ہے کہ یہ پانچ مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو پھر وہ مسلمان ہو لیکن یہاں میں ایک ہی مسئلہ بتا دوں یوسف ایس ایس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دو رخ چلی جاتی اس کو کوئی دلیل نہ بنائے کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے جس طرح کے مسد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ عزیز موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سرانے گئے باپ اس کا یہودی تھا اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو میں اللہ کے حضور تمہاری دعا کروں گا وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا پھر اللہ تعالی نے اس کو ہمت دی اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دو سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی نماز کے اوقات سے اور پھر فجر کی نماز سے آخر میں میں آپ کو آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری بات بتا ہوا تو آپ پیچھے دو تین منٹ رہ گئے کہ آج پچیس فروری دو بارہ ہے تو آج ہمارے جیلم شہر کے اندر فجر کا وقت پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر شروع ہوا یعنی پانچ اٹھارہ سے پہلے پہلے آپ عشاء کی, کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں ختم تحری ہوتے ہی پانچ اٹھارہ پہ فجر کا وقت شروع پھر ترویہ آفتاب ہوا چھ بج کر اڑتیس منٹ پر چھ اٹھتیس پر سورج نکل آیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں پندرہ منٹ بعد کہتے ہیں سترہ منٹ بعض کہتے ہیں نو منٹ بعض کہتے ہیں بیس منٹ حالانکہ حدیث میں کہیں یہ بعض موجود نہیں سوائے اس کے کہ ایکزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو مثلا یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا منہ باہر نکالے گا جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی نا تو وہ پورا باہر نکل آیا تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ آٹھ نو منٹ ہی بنتے ہیں کوئی احتیاط کرنی ہے دس بارہ منٹ کر لیں ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری وہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کہ آدھا اندر آدھا باہر اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے جیسے ہی باہر آئے آپ اشراک پڑھ سکتے ہیں اور میں دیکھا ہے وہ پانچ سات منٹ کے اندر ہی سورج ہے تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے اور یہاں یہ بھی مطلب سن لیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراک کے وقت میں پڑھیں فجر کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے جامعہ تر مزید ضعیف صنعت کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن احبان میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد دو رختیں پڑھی تھیں اپنی مولی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی تھی جواد موجود ہے لیکن جامعہ ترنسی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتے چھوٹ جائیں وہ اشراک کے وقت میں پڑے اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دیر یہ نہ ہی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں ان لوگوں نے خود بنائی ہوئی تو فجر کی اس وقت میں پڑے وہی افضل ہے اشراق کے وقت کے اندر آ کے فجر کی دو سنتیں ادا کر لی جائیں تو وہ وقت چار سے پانچ منٹ پھر تروئے فجر ہوا چھ اڑتیس پہ چھ اڑتیس میں اب دس منٹ جمع کر لیں چھ اڑتالیس کے بعد آپ اشراک پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اچھا خاصا بلند ہونے تک صحیح مسلم میں حدیث عدیث مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اشراک پڑھ کے جایا کرتے تھے پھر یہ شراب کا وقت کب تک رہے گا جب تک کہ زور کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس سے پانچ سات منٹ پہلے تک سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا وہ دوسرا مطلوب وقت آئے گا جب سورج ایکزیکٹ درمیان میں ہو یعنی زور کا وقت داخل ہوتے وقت ہو. یعنی بارہ انیس پہ آج زور کا وقت داخل ہوا ہے تو بارہ انیس میں سے دس منٹ نکال لیں یعنی بارہ بج کے نو منٹ سے پہلے پہلے یہ شراب یا چاش یا اوابین یا دوحا یہ تمام ایک ہی نماز کے نام کوئی اور فرق نہیں ہے یہ ساری موہ کی منہ شگا بھی ہیں اوابین کی نماز بھی یہی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اوٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگیں اس وقت تعبہ کرنے والوں کی نماز ہے عوابین کی نماز جو مغرب کے بعد چھ نفل پڑ جاتے ہیں وہ صحیح سے موجود ہیں صحیح صنعت سے نہیں وہ اوابینی عوابین یہی اشراط، چاش دوہا، اوابین یہ ساری نمازیں دین کی نمازیں یہی ہیں دو سے لے کر بارہ رکعت تک چار رجت عموماً صابہ اکرام سے ثابت ہے تو زور کا وقت شروع ہوا بارہ بج کر انیس منٹ پہ تو بارہ انیس سے دس منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس دس منٹ میں نہیں پڑھ سکتے بارہ انیس کے فوراً بعد زور پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پھر زور کا وقت رہے گا اثر تک سین تیس پہ آج اثر شروع ہو رہی ہے ہمارے جہلم کے اندر تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے فجر کی نماز کے وقت کے بعد پانچ سات منٹ کا وقفہ ہوتا ہے باقی زور ختم ہوگی اثر شروع ہوگی اثر ختم ہوگی مغرب شروع ہوگی لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا پہلے بتا چکا تو آج مغرب کا وقت ہے چھ بج کر ایک منٹ تو چھ ایک سے بھی آپ دس منٹ پہلے مائنس کر لیں اس دوران بھی کوشش کریں نماز نہ پڑھیں وہ منافق کی نماز لیکن اگر لیٹ ہو گئی یہ تو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز سات بج کر اکیس منٹ پہ آج جیلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے ایشا کی نماز کا. تو سات اکیس تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ جو بال ہے کہتے ہیں تارے نظر آ رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے چھ ایک سے سات اکیس تک ایک گھنٹہ بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ اٹھتیس منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے پورے سال میں ایک گھنٹہ بیس منٹ تو رہتے ہی رہتا ہے اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک فجر کا وقت یعنی کہ پانچ بج کے اٹھارہ منٹ اور آخری مسئلہ اس میں سن لیجئے وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت بعض لوگ امام جماعت کرا رہے ہوتے ہیں پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آگے سنتے نہ پڑھیں یہ جی سب ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ ایسی سنتیں باطل ہے جب بعد میں فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشراع کے وقت بھی پڑھ سکتے اگر آپ کو جلدی ہے تو فوراً بعد پڑھ لیں اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو افضل وقت ہے اشراک کے وقت میں فجر کی سنتے پڑے لیکن اس طریقے سے فرضوں کا مزاق نہ اڑائیں دوسری طرف اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھ لے اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی امام کت کر رہے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کاط نہیں سنتے اور خود امام کارا کر رہے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنا ظلم ہے تو اس معاملے میں افراد و تفریح کا شکار نہیں ہونا چاہیے پینڈولم درمیان میں رہنا چاہیے آج میری کوشش تھی میں کافی سارا کور کروں گا لیکن یہ مسائل بڑے ضروری تھے کیونکہ ان مسائل کو آج کل کوئی پازیٹو انداز میں فرقہ واری سے بالاتر ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو ایڈریس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راقف فرمائے آمد اگر آمد میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اسی طرح پچھلی دفعہ صورت النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی ان فلاکان کتاب موپوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت بانا ہوا فرض ہے اس آیت کے تحت نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً پینتیس منٹ گفتگو کی تھی اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کانٹیکس میں مزید وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا المعیل علیہ السلام سیدنا ادویس علیہ السلام سیدنا النا علیہ السلام مختلف پرافٹ کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے آیت نمبر اٹھاون کے اندر تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے اس کے بعد فور بعد اللہ تبارک نے اشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر انسٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف ان اباء الفلاح پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلد لوگ تھے اور ان کی کیا تھی خصوصیت نٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی ابا الفلاح انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تباؤ شاہواد اور شاہباد کی پیروی کی پسع فلق نغیا تو ان قریب ہم انہیں رئی کے اندر داخل کریں گے دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے بولے آدھا کرانا تو امبیا اکرام علی مسلام کے ماننے والے بھی ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ بالکل کلیئر کٹ گیا ہے دعوی پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر چالیس سے لے کر چوالیس تک جنتی جو ہیں وہ دوستیوں سے پوچھیں گے جنتی جنت میں ہوں گے دوستی دوست میں ہوں گے تو جنتی جو ہے وہ پوچھیں گے دوستیوں سے فی جناتین یتسا جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوستیوں سے انل المجرمین مجرموں سے با صلاح کم فی سفر تمہیں دوز میں کس چیز نے پہنچا دیا کالو لم نق مل مسلم وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہ ہے بڑی وجہ اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ولیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں کلنے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر موبائل ہے اور اس کا سائمنٹ کنٹراس کیا ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب امان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے اگلا مطلب آپ خود سمجھیں اور جامعہ ترمزی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجا میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے کسی مسلمان کو غیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سنبی دعود کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے ولے عبد اللہ اور کیا خراب ہوں گے وہ بسر امام احمد کے اندر حدیث صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی نہ نور اور نہ نجات الٹا اس کا حشر فرون قارون اور حمام کے ساتھ ہوگا تعالی، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقل حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سریم کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز, آ... نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا تکوا ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ستائیس گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کے کوئی شخص اکیلے پڑے تو یہ ثواب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ابلیگیشن بھی ہے فرض بھی ہے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں تہارت کا علم نماز کے اوقات کا علم یہ حاصل کرنا فرض ہے آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں اور اس وقت دنیا کو اسٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے چوبیس ٹائم زون کے اندر تقسیم کیا گیا ہے گرین وچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے پلس ٹویلو اس طرف اور مائنس ٹویلو اس طرف چوبیس ٹائم زون ہے ہر ٹائم زون ایک گھنٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ جی ایم ٹی پلس فائیو میں ہے پلس فائیو اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیئر ٹو گرین وچ ٹائم سعودی عرب پلس تھری میں ہے یعنی تو دو گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ پلس تھری میں ہے, ہم پلس فائیو میں تو سعودی عرب میں اس وقت زہر کا وقت ہوگا اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا آنسر کا وقت آ جائے گا دو گھنٹے کے فرق کے ساتھ تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضرور ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا سلاد ٹائم کے نام سے سلاد ٹائم کے نام سے آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں سکس ملین ولیجز ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشہ اوقات رکھے ہوئے ہیں یعنی ساٹھ لاکھ شہروں گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس کے سافٹ ویئر کے اندر, اندر موجود ہے آپ جیلم کے لیے نکلیں اس کا پورے کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل گا بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جیلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً چودہ ڈگری جنوب کی طرف ہے یہ اسلام آباد کا بھی ہے اگزیکٹ مغرب ہے نہیں یہاں لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو مغرب سے جنوب کی طرف چودہ ڈگری ہے پنڈی کا اور جیزم کا اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ 23.5 کے اینگل پہ ہے اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد ریوالو کرتے ہے اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی اچھا اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا چاند کے حساب سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو میں ہی جون جولائی کے رہتے گرمیوں میں ہی آتے یا سردیوں میں ہوتے تو میں سردیوں میں رہتے تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا ہے چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے کتبین پہ نماز کا یعنی ساؤت پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا کیونکہ وہاں تو پس اوقات کئی کئی مہینے کا دن اور کئی کئی مہینے کی, کی رات آتی ہے تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی اب یہ آج کے دور کا مقابلہ تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو بعد میں سیدھے پتہ چلی ہیں ایون سولہویں صدی کے اندر آگے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوئے اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتا لوگوں کو تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی کے اندر بھی ہے اور سنباجا کے اندر بھی چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجار ظاہر ہوگا تو وہ چالیس دن تک زمین میں پھرے گا لیکن ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اتنا لمبا دن دوسرا دن ایک مہینے کا اور تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی سینتیس دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے یعنی چوبیس گھنٹوں گئے تو سابق رام نمران کو فوراً نماز کی فکر پڑ گئی ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی سابق رام کے لیے تو نماز کی اہمیت تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سال کا دن ہوگا تو ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لے یعنی پانچ نمازیں نہیں تو ایک سال میں ہوں گی بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ لیکن وہاں پر بھی چوبیس گھنٹوں کے گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں سورج کے اعتبار سے نہیں وہ جو حدیث کے اندر آئے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا اندازہ کر لینا وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے دن اور رات اس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے ایون نیشنل جغرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں کئی کئی دن کے لیے ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دن نہیں رہتا ہے. کیونکہ سورج جو ہے وہ فق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو روز بڑی لمبی رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر چھ مہینے کا دن ہوتا ہے تو چھ مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی روزانہ کے اعتبار سے پانچ نمازیں اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں اب اس کانٹیکس میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بال ضرور کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام خصوصاً وہ نوافل جو سنت مواقع ہے تاکید شدہ نوافل وہ صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں کہتی ہیں جو سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض دماغ کے علاوہ بارہ رقطے پڑے گا بارہ رقطے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا پھر پوچھا گیا وہ بارہ رقطے کون سی ہیں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ بارہ رقتے یہ ہیں چار رگتے زہر سے پہلے دو زہر کے بعد کتنی ہوں گی چھ دو مغرب کے بعد آٹھ دو عشاء کے بعد دس اور دو فجر سے پہلے بارہ یہ بارہ رقت اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نها کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رگت میرے اجرے میں ادا فرمایا کرتے پھر زہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آ کے دو رقط ادا فرمایا کرتے وہی وہ چھ رکھتے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے اجرے میں دو رقطے ادا کرتے ہیں آٹھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو ادا کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کا بھی ساتھ ذکر کیا اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے دو رقطے ادا کرتے بارہ رکھتے لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے پہلے دو رقطے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ یہاں مرکو حدیث مل گئی ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے دو رقطے پڑھتے ہوئے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رقطے گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار کو بھی دو دو کر کے ہی پڑھا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل چاہے رات کے دو سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے اسی لیے تلابی کی نماز بھی دو دو رگت کر کے ہوتی ہے تو زہر کی سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھنی افضل ہیں البتہ چار پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی محالفت نہیں لہذا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑے جائیں تو یہ بارہ رقطیں ضرور پوری کرنی چاہیے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر الباد والی دو سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دو سنتیں ادا یعنی وہ کوٹا پورا کیا بارہ رقتوں کا تو یہ بارہ رقطیں ضرور بل ضرور پوری کریں اس کا احتمام کریں سنت موقع تاکید کی گئی سنتیں اور یہاں پہ صحیح حدیث سنبی دعود کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتو دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو اب فرضوں کی جگہ توڑ تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی اگر برف بار کے یہ باغان ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان بارہ رکتوں کا اس کے علاوہ بھی جتنی رکتے ملتی ہیں اصل سے پہلے چار رقطیں <تصفح> اشاع سے پہلے رقطیں اور تحجد اسی طریقے سے اشراط کی نماز اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں مغرب سے پہلے دو رقطیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا اب ابو دعود اور تر نصی کی حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے امادہ کرو اور اس کا بستر بھی الگ کر دو افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑیاں آگے کی گئیں تو میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں وہ گھڑیاں آگے تھی نہ تو سکول جلدی لگ جاتا تھا اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی اللہ <laughs> ماشاءاللہ تو آپ اسکول کے لیے تو اٹھا لیا کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے آغرت کا نقصان برداشت کر لیا تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے میں آپ لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں اگر واقعی گھر والوں سے ہم دردی ہے اگر ہم دردی نہیں ہے اور آخرت کا عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ناود بلّہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دو میں جائے اس کی بیوی بچے دو میں جائیں تو پھر نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے نماز کے لیے تاکید دلانا بہت ضروری ہے لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے وہ بار بار عرض کر چکا ہوں صحیح بخاری کے اندر سیدنا مظیفہ بن جماعت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ و کو عطا کیا ہے لہذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے خود ہم نے ایفرٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ نو ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے تو اسی لیے اسی ضرورت کی پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں ایک احادیث صرف چار سبوں کے اندر گئی ہے یہ ایک انسائکلوپیڈیا یہ چار سب میں سمندر پوزے میں بند ہے یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف فارم میں رکھی ہوئی ہے ابھی درد کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمپلٹ ضرور دیتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ٹین کمانڈمنٹ اور چوتھا یہ پاپلٹ تو یہ درد کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا یہ گفتگو ہماری الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈ ہوئی